الواقعہ سورت الواقعہ مکی ہے اس میں چھیانوے آیتیں اور تین رکو ہیں نام سورت کی پہلی آیت میں موجود لفظ الواقعہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے جو روز قیامت کا نام ہے مہمی کے حوالے سے قاسمی نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ صورت قیامت میں رونما ہونے والے واقعات کے بیان سے بھری پڑی ہے اسی لیے اس کا نام الواقعہ یعنی روز قیامت رکھ دیا گیا ہے زمانۂ نزول حسن اکرما جابر اور عطا وغیرہ کے نزدیک یہ صورت مکی ہے ابن مردوحہ اور بحقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت الواقعہ مکہ میں نازل ہوئی تھی ترمیزی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حود الواقعہ، المرسلات اماۃسعلون اور ادشمس قویرت نے بوڑھا کر دیا ہے ترمیزی نے اسے حسن غریب کہا ہے اور امام احمد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی طرح نماز پڑھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں الواقعہ اور اسی جیسی صورتیں پڑھتے تھے اس صورت کی فضیلت میں عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات صورت الواقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا اسے کبھی محتاجی لاحق نہیں ہوگی اسے ابو یعلا اور بحقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کی ہے اور محدث البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے